علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وسلم مدین چینل کے ناظرین ماہ معراج ماہ رجب المرجم میں ستائیسویں شب پر اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی اس معراج میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مسجد اقسا تک کا سفر آنن فانن کیا وہاں سے آسمانوں کی سیر کی اور پھر رب کا دیدار کیا جنت کی سیر کی جہنم کا معائنہ فرمایا نبیوں کی امامت فرمائی فرشتوں کی امامت فرمائی بہت کچھ عجائبات دیکھے اس سفر معراج میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر فرمائی سبحان اللہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک طرف سے سرد ہوا یعنی ٹھنڈی ہوا بڑی پاکیزہ مشک خوشبو والی چل رہی ہے اور بہت اچھی آواز آ رہی ہے آپ نے جبریل امی علی صلاۃ وسلام سے اس آواز کی حقیقت دریافت کی عرض کی یہ جنت کی آواز ہے جنت نے عرض کی یارب مجھے عنایت فرما جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا اب بہت ہو گئی میری خوشبور اور استبرق اور حریر اور سندس اور پانی اور شہد اور دودھ اور شراب شراب طورا تو اب مجھے دے جو نے مجھ سے وائدہ کیا ارشاد ہوا تیرے لیے یعنی جنت کے لیے ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اور جو شخص مجھ پر میرے پیغمبروں پر ایمان لائے اچھے کام کرے شرک نہ کرے مجھ سے ڈرتا ہے وہ ایمان والا ہے جو مجھ سے سوال کرتا ہے اس کو دیتا ہوں اور جو مجھے قرض دیتا ہے اس کو عوض دیتا ہوں بدلہ دیتا ہوں اور جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے اسے کفایت کرتا ہوں لا اللہ انا اخلی فلمی وقد افلح المؤمنون فتوا الله احسن الخال میرے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے میں وعدہ خلاف نہیں کرتا بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے تو بڑی برکت والا ہے اللہ سب سے بہتر بنانے والا جنت میں چار قسم کی نہریں شب اثرہ کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحدہ فرمائی نمبر ایک پانی کی نہر جو تبدیل نہیں ہوتا اس کا ٹیسٹ بدلتا نہیں نمبر دو دودھ کی نہر جس کا ذائقہ چینج نہیں ہوتا نمبر تین شراب کی شراب تہورا پاک شراب جس میں پینے والوں کے لیے صرف لذت نشا نہیں ہے چوتھی نہر پاکیزہ اور صاف ستھرے شہد کی سبحان اللہ اس کے انار یعنی جنت کے انار جسامت میں ڈولوں کی طرح پرندے اونٹوں کی طرح اس میں اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا کسی کان نے نہ سنا نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا سربر کائنات فخر موجودات شب اسراء کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں شب معراج مجھ پر تمام جنتیں پیش کی گئیں تو میں نے ان میں چار نہریں دیکھی ایک پانی کی ایک دودھ کی ایک شراب کی ایک شہد کی میں نے پوچھا جبریل یہ نہریں کہاں سے آتی ہیں اور کہاں جاتی ہیں جبریل امیا علیہ السلام نے عرض کی یہ حوض کوسر کی طرف جاتی ہیں اور میں نہیں جانتا یہ کہاں سے آتی ہیں اللہ تعالی سے دعا کیجیے وہ آپ کو ان کے بارے میں بتائے یا دکھائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب از سے دعا کی تو ایک فرشتے نے آ کر بار گارسالت میں سلام پیش کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی آنکھیں بند فرمائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں پھر اس نے کہا اپنی آنکھیں کھولیے جب میں نے اپنی آخلی تو ایک درخت کے پاس تھا میں نے سفید موتی کا ایک گمبت دیکھا اس کا سرخ رنگے کا سرخ سونے کا ایک دروازہ اور تالا تھا اگر دنیا کے تمام انسان اور جنات اس گمبد پر اس کبے پر رکھ دیے جائیں تو وہ پہاڑ پر بیٹھے ہوئے پرندے کی مثل ہوں گے من, میں نے ان نہروں کو اس کبے کے نیچے سے نکلتے ہوئے دیکھا میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو فرشتہ نے مجھ سے کہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کبے میں داخل کیوں نہیں ہو رہے میں نے کہا اس میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں اس کے دروازے پر تو تالا ہے اس کی چابی میرے پاس نہیں فرشتے نے عرض کی اس کی چابی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے شب یاسرا کے دولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے تالے کے قریب جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو وہ تالا خود بخود کھل خود گیا میں نے کبے میں داخل ہو کر ان نہروں کو کبے کے چار ارکان سے جاری دیکھا میں نے کبے کے چاروں ارکان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی دیکھی میں نے دیکھا پانی کی نہر بسم اللہ کی میم سے نکلتی ہے دودھ کی نہر لفظ اللہ کی ہا سے نکلتی ہے شراب کی نہر اور کی میم سے نکلتی ہے شہد کی نہر اور کی میم سے نکلتی ہے میں نے جان لیا ان چار نہروں کی اصل بسم اللہ شریف ہے. پھر اللہ عز و جل نے فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی امت میں سے جس کسی نے ریاض سے پاک خالص دل سے ان عصما کے ساتھ مجھے یاد کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اسے میں ان نہروں سے سیراب فرماؤں گا سوران اللہ دودھ کی نہر شہد کی نہر شرابے تہوڑا کی نہر اور پاکیزہ پانی کی نہر ان سے وہ سیراب ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے بسم اللہ ہر الرحیم پڑے گا ابھی پڑھ لیجیے بسم اللہ ہر الرحیم اور یاد رکھیے ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے کوئی چیز اٹھانی ہے بسم اللہ رکھنی ہے بسم اللہ دروازہ کھولنا ہے بسم اللہ کھانے سے پہلے بسم اللہ بلکہ کھانے کے تو ہر لکمے پر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اللہ کی نعمت ہے ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی اللہ کرے ہماری نیت بن جائے ہماری وہ عادت بن جائے کہ ہم بسم اللہ شریف پڑھا کریں سان اللہ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر چھ پانچ سو اکیاسی جنت کی سیر کے دوران ہمارے اکالی سلاط اسلام ایک نہر پر تشریف لائے جس کے کناروں پر اندر سے خالی موتیوں کے خیمے تھے مٹی خالص مشک کی جبریل امی علی سلام سے معراج کے دولا نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے عرض کی کوثر ہے جو آپ کے رب عز وجل نے آپ کو عطا فرمائی ہے اوزے یہ یہیں سے جنت سے اس کی نہر نکل کر میدان میشر کی طرف پہنچائی جائے گی سبحان اللہ اولاد رف فرماتے ہیں نا جس کی دو بوند ہیں کوسر و سلسبیل جس کی دو بود ہے کوسرو سلسب جس کی دو بود ہے کو سلسبیر جس کی دو گوند ہے کوسرو سل سلسبیل ہے وہ رحمت قدریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت قدریا ہمارا نبی <سلام> <سلام> حضرت کے عشق کے قربان جائیں کوسر اور سلسبیل جنت کی نہریں اور اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں ہمارے اکالی سلاط و اسلام کی رحمت کا جو دریا ہے یہ کوسر اور سرسدیل تو رحمت کی دریا کی دو بوندے ہیں سبحان اللہ کوثر جو نہر ہے جو اکالی سلاط اسلام کو حوص جنت میں عطا کیا جائے گا وہ یہ جنت سے ہی اس کا پانی آ رہا ہے اس میں سونے اور چاندی کے برتن نہر یاقوت زمرد کی چھوٹی چھوٹی کنکریوں پر چلتی تھی سبحان اللہ پانی دور سے زیادہ سفید ہمارے اکالی سلات اسلام نے فرمایا میں نے اس کے برتنوں میں سے ایک برتن لیا اسے نہر سے بھر کر پیا تو شہد سے میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے ماشاء اللہ ہمارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کو شب میں جنت دکھائی گئی اس میں کیا حکمت ہے اعلی حضرت کے والد یہ بھی مفتی اعلی حضرت کا گھرانہ جو ہے تو علماء کا گھرانہ ہے مفتیوں کا گھرانہ ہے اعلی حضرت بھی مفتی اعلی حضرت کے والد بھی مفتی اعلی حضرت کے شہزادے بھی مفتی سبحان اللہ اعلی حضرت کے والد رئیس المتکلمین حضرت علامہ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب انوار جمال مصطفی اس میں لکھتے ہیں کہ اکالی سلاط و اسلام کو شب میراج جنت دکھائی گئی اس کی حکمت اس کی حکمت یہ بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کا شوق جنت کی طرف زیادہ اس لیے کہ جب آدمی کسی کو اپنا مشتاق سنتا ہے اس کی محبت دل میں زیادہ ہوتی اور رغبت اس کی بڑھ جاتی ہے اور حضرت سیدنا امام زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ معراج کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنت کو پیش کیا جانا بہت بڑی کرامت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اس سے پیش کیا گیا تاکہ وہ جنت خریدیں تو اللہ تعالی نے اس بات کا ارادہ فرمایا کہ وہ اپنے نبی کو جنت کا مشاہدہ کرا دے تاکہ آپ اپنی امت پر جنت کو اس کے اوصاف کے ساتھ پیش کریں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی نعمتوں کی طرف بلاتے ہیں لہذا اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو جنت دکھا دی تاکہ جان لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان لیں کہ یہ تمام مخلوق کو اپنے اندر سمونے کے باوجود بھرے گی نہیں حتیٰ کہ اللہ تعالی جنت کو بھرنے کے لیے ایک مخلوق پیدا فرمائے گا اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی تاکہ اس کے مقابلے میں دنیا کا حقیر ہونا معلوم ہو جائے اور دنیا میں سب سے بڑے زاہد اور سختیوں پر سب سے بڑے صابر ہوں حضرت ادریف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جنت میں داخل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ سلاۃ وسلام کو بھی جنت کی سیر کروائی مدن چلن کے ناظرین یاشکار رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جنت میں تشریف لے گئے اپنے غلاموں کے جنتی محلات کو دیکھا اپنے غلاموں کے جنتی مقامات کو دیکھا اور امت کی ترغیب کے لیے بیان بھی فرمایا جنت کی حسین و جمیل اور پیاری وادیوں کی سیر فرماتے ہوئے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہر پر تشریف لائے جسے بے زخ کہا جاتا ہے اس نہر پر موتیوں سبز زبر جد سرخ یاقوت کے خیمے تھے انتہائی خوبصورت آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ ہمارے اکالی سلاط و السلام نے دریافت فرمایا جبیل یہ کیسی آواز ہے عرض کیا یہ خیموں میں پردہ نشین حوریں ہیں انہوں نے اپنے رب از سے آپ کو سلام کہنے کی اجازت طلب کی تھی اور رب تعالی نے اجازت عطا فرما دی پھر وہ جنتی حوریں کہنے لگیں ہم خوش رہنے والیاں ہیں کبھی ناگواری اور نفرت کا باعث نہ ہوں گی ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کبھی فنا نہ ہوں گی مدت سے جو وہ آج نکالا مدت سے جو ارمان تھا وہ آج نکالا ہورون کیا خوب نظارہ شب میرا حوروں نے کیا نظارہ شب انس بن مالک رضی اللہ تعلّ فرماتے ہیں نے ابن ماجہ حدیث نمبر ہے دو ہزار چار سو اکتیس فرماتے ہیں رسول کریم رسر رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج ہوئی میں نے جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا صدقے کا ثواب دس گنا اور قرض کا ثواب اٹھارہ گنا ہے میں نے جبرائیل علیہ سلام سے دریافت کیا کیا سبب ہے کہ قرض کا درجہ صدقے سے بڑھ گیا ہے انہوں نے کہا سائل کے پاس مال ہوتا ہے اور پھر بھی سوال کرتا ہے جبکہ قرض لینے والا حاجت کی بنا پر ہی قرض لیتا ہے یا شکانی رسول آپ نے دیکھا شب معراج ہمارے اکالی سلات و سلام نے جنت کے دروازے پر کیا لکھا ہوا دیکھا صدقے کا سواب دس گنا اور قرض کا اٹھارہ گنا تو اگر کسی کو صدقہ دیا جائے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اس کا ثواب تو دس گنا ہے مگر کسی کو قرض دیا جائے تو اس کا ثواب اٹھارہ گنا ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مسلمانوں کی خیر خائی کریں اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے کسی کوئی پریشانی میں ہے کوئی مصیبت میں ہے تو اس سے منہ نہ موڑیں بلکہ اس کی مدد کریں اور اگر وہ پریشان حال جو ہے ہمارے رشتے داروں میں سے ہے ہمارے عزیزوں میں سے ہے پھر تو اور بھی زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان سے دنیا کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور کر دے اللہ تعالی اس کی قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور فرمائے گا جو کسی تنگ دست پر دنیا میں آسانی کرے اللہ تعالی دنیا و آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ ازوجل اس کی دنیا و آخرت میں پردہ پوشی فرمائے گا اور اللہ اللہجل بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے تو جیسے موقع ہو کوئی تحفہ دینے کا مسلمان کو تو تحفہ دینا چاہیے اللہ نے توفیق دی ہے کسی کو قرض دینے کا موقع ہو اللہ نے توفیق دیے تو قرض حسنا دینی چاہیے دینا چاہیے اللہ ہمیں نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی معراج کے دولا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے مزید اور بھی جنت کی سیر کے دوران ہمارے آکاری علیہ اسلام نے بہت کچھ دیکھا اور بہت کچھ بیان کرنے کو ہے انشاءاللہ بشرت اللہ صحت و زندگی کل کے سلسلے میں مزید عرض کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کی کامل محبت عطا فرمائے امین بجاہ ہند نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم